عرس کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشان کر دے فرمایا تیری نشان یہ ہے کہ تے دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے اور اپنی رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول